حمدل نمد ہونا و من سید آتے اعمالنا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 فاؤب من شیقان وزیم بسم اللہ رحمان الرحیم یادین عام رسبر صاحب روح و رابط و تق اللہ تفرم محترم سامعین بزرگان دین نوجوان ساتھیوں یسور عال عمران کی آخری آیت میں نے کی ہے جو آج خطبے کا موضوع ہے خطبہ تو کافی مفصل اور کافی طویل ہے اور اس موقع پر گرمی کی شدت ہے اس لیے پورا خطبہ تو بیان نہیں کیا جا سکتا اگر کسی ساتھی کو ضرورت ہو تو بعد میں فوٹو کاپی کرا کے لے سکتا ہے لیکن اوقاف وزارت کی طرف سے کی طرف سے جو کچھ لکھ کر کے اس میں آیا ہے اور جو نہایت اہم باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انہوں نے یہ پیغام دیا ہے آپ تک پہنچانا بھی ضروری ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے اس کا خلاصہ چند منٹوں میں آپ حضرات کے سامنے ہم چند منٹ میں آپ حضرات کے سامنے اس کا خلاصہ ہم پیش کرنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے کہنے کی آپ تفاہ حضرات کو سننے کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس میں کامیابی کے لیے فلاح کے لیے اللہ رب العالمین نے چار چیزیں بیان کی ہیں یا ای الذین عام و وصابروا ورابطوا واتقوا راد سب سے پہلی چیز ایمان والوں صبر کرو نمبر دو وسوا بے رو. آنے والی مصیبت اور آنے والی تقیالی پر خود صبر بھی کرو اور دوسروں کو بھی صبر کرنے کی تلقین کرو نمبر تین وارا تم آپس میں جڑے رہو ملے رہو اور دوسرا معنی ہے وارا اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری اور حکم کے سامنے ڈکے رہو اس کے خلاف نہیں چلو نمبر چار ود تق اللہ اپنے اندر تقوا پیدا کرو الف رسون تاکہ تم فلاح پاؤ اور کامیابی ملے یہ چار شرطیں اللہ رب العالمی نے بیان کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بھی ان باتوں کی بڑی تاخیر بیان کی ہے صبر کی مشاورہ کی مراوتا کی اور اللہ کی ملکہ نبی علیہ السلاط اسلام نے مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا الا اخبرکم کیا میں تمہیں بتاؤں وہ آم جس سے تمہارے گناہوں پر پردا ڈال دیا جاتا ہے اور تمہارے درجات جنت میں بلند ہوتے ہیں اور تمہارے گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے نام عمل میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں سب کچھ بیان کرتے ہوئے آخر میں فرمایا وہ انتظار اسلح کے بعد ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسرے نماز کا انتظار کرنا یہ بھی کامیابی کے شلیے شرط ہے فضا المربات فضا لمر فضا لمبات یہی مرابطہ ہے یہی ربات ہے یہی ربات ہے جس کا حکم اللہ رب العظمی نے قرآن پاک کے اندر دیا ہے نبی علیہ سراۃ و نے وہ احادیث کے اندر ربات کا ایک معنی جو رابطو ہے اس کا ایک معنی یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کی مسلمان اپنی عزت اپنی جان اپنا مال اپنے اپنے وطن کی حفاظت کے لیے اگر دشمن ان کی طرف حملہ کرتا ہے اور بارڈر پر کھڑے ہو کر کے اگر وہاں کوئی دشمنوں کی نگرانی کرتا ہے کہ دشمن ہمارے وطن میں داخل ہو کر کے نہ کتر و گارت کر سکے نہ فساد پھیلا سکے جن کی وہاں ڈیوٹی ہوتی ہے اس کو بھی سب سے بڑا روبات قرار دیا گیا اور نبی علیہ سرات اس نے ساتھ رمایا جو انسان اس جگہ ڈیوٹی ادا کرتے ہوئے قتل کر دیا گیا یا مار گا... قتل کر دیا گیا یا وہ تبئی موت مر گیا تو نبی علیہ سرات رواتے ہیں قیامت تک اس کے نام اعمال میں اس جگہ ڈیوٹی ادا کرنے کی قبیلت قدر و لکھا جاتا رہتا ہے وہ کبھی ختم ہوتا نہیں آدمی تو شہید ہو جائے گا لیکن وہ چیز کبھی ختم ہونے والی نہیں میرے بھائیوں اللہ رب العالمین نے یہ احکامات نادل کی ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ مظلومین کی جہاں اپنا جان اپنی جان اپنا مال اپنا وسن کی حفاظت کرنا ضروری قرار دیا ہے اسی جگہ مظلومین اگر کہیں دشمنوں کے ہاتھوں ظلم میں پیش رہے ہیں اور ان کے ساتھ جاتی کرنے والے زیادتی کر رہے ہیں تو اللہ رب نے ان کی مدد کرنا بھی ہمارے اوپر فرض قرار دیا ہے الحمدللہ للہ ایک عرصے سے یمن کی عوام طرح طرح کے مدالف وہاں کے مدارس کو جلایا گیا وہاں کے طرح کو وہ جانور کی طرح ضبط کیا گیا وہاں کی مساجدیں ڈھا دی گئیں وہاں کے بچوں کو قتل کیا گیا طرح طرح کا جب ظلم لوگوں نے پھیلایا تو اس موقع پر اللہ تعالی کے فضل و کرم سے متحدہ عرب امارات اور دیگر ممالک سعودی عربیہ کے ساتھ مل کر کے یمن کے مظلومین کی مدد کرنے کے لیے کھڑے ہوئے اور حرمین کے تحفظ کے لیے کھڑے ہوئے تاکہ مسلمانوں کی جان اور مال بھی محبوب رہے اور حرمین کی تحفظ ان کی عظمت بھی باقی رہے اور سب سے بڑی چیز اہل سنت وال ان کو اللہ تعالی نے جو اپنی محبت نبی کی محبت دین اسلام صحیح عطا کیا ہے صحابہ کی محبت تابعین کی محبت یہ ساری بھلائیوں سے جو اللہ نے نوازا ہے یہ،, یہ چیز اہل سنت وال کے ملکوں میں باقی رہے لیکن کچھ دشمن ایسے ہیں جن کو یہ چیزیں پسند نہیں وہ چونکہ اسلام کے دشمن ہوتے ہیں اسی لیے وہ اہل سنت والجماعت والے نہ جان کی جان ان کے کی کوئی قدر و قیمت ہے نہ اہل سنت والجماعت کے ایمان کی کوئی قدر و قیمت ہے ان کی مساجد ان کے مدارس کی بھی کوئی قدر و قیمت ان کے نزدیک نہیں غیر مسلموں کی عبادت خانے کی تو تقریبوں تازہ ہوتی ہے لیکن اہل سنت الجماعت کے مساجد مدارس مراکز کی کوئی اہمیت ان کے نزدیک نہیں ہوتی اللہ رب العالمین نے اس چیز کی حفاظت کے لیے ان ممالک کو کھڑا کیا اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے اللہ ان کی نصرت کرے اور اہل حق کو اللہ تعالیٰ غالب عطا کرے گربا عطا کرے میرے بھائی اسی اصنا میں پچھلے جمعے کو ایک بڑی تعداد ان کے اے مجاہدین کے ان کے لڑنے والوں کو شہادت نصیب ہوئی جس کا کچھ لوگوں نے بڑا غلط معنی استعمال کرنا شروع کیا اور غلط مانا اور بد سبونی لینا شروع کیا ہمارے بھائیو اللہ رب العالمین کا فرمان قرآن کے اندر نبی رہی سراسلام کا فرمان حادیث کے اندر کہ جو انسان اپنے جان اپنے مال اپنی عزت من کو دون مال ہی فہو شہید ومن کو دون دونوں ارد ہی کہو شہید ومن کو دون دونا دین ہی وہ شہید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے مال کی حفاظت اپنے جان کی حفاظت اپنے ایمان کی حفاظت اپنی عزت کی حفاظت کے لیے اگر مارا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے آبو شہید ہوا کرتا ہے میرے بات سلیے ہے اللہ تعالیٰ طے کرتا ہے اس کے مختلف مقاصد ہوا کرتے ہیں نمبر ایک رب العالمی نے المؤمنین ایک تو اللہ تعالیٰ یہ اندازہ لگانا چاہتے ہیں مسلمانوں کو شہاد ada مسلمانوں کے کسی گروہ کو شہادت عطا کر کے اللہ رب العالمین یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون سچا مومن ہے اور کون بزدل اور جھوٹا مومن ہے اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں نمبر دو کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ شہادت نصیب کرنا چاہتے ہیں اسی لیے اس قسم کے حوادث رونما ہوتے ہیں رب العالمین میرے ساتھ نمایا وہ شہادا اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ ہمارے دین کی سربلندی جان اور مال کی حفاظت کے لیے کچھ لوگ لڑے وہ اب تک اور اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کا مقام و مرتبہ نصیب کرے نمبر تین ہر بداعمی اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ صادق اور صادق کے درمیان تمیز ہو جائے نبی علیہ شرا کو میدان بدر میں جب حاضر ہوئے اللہ اکبر اے تو ایک نوجوان صحابی جو اپنے ماں کے کلوتا دیتے تھے ہار بن سورا رضی اللہ تعالیٰ سلام کے ساتھ میدان جنگ میں میدان بدر میں کھڑے تھے کہیں پہاڑی علاقوں سے کوئی تیر آیا اور بغیر کسی لڑائی کے شروع ہوئے وہ ابھی تیاری کر رہے تھے وہ نوجوان بن تھا کسی دشمن نے تیر چلایا اور سیدھے آ کر کے کھڑے ہی تھے اور ان کو ان کو اور ایسے بہتر ہاں عجیب لگا کہ وہ نوجوان وہیں گرے اور شہید ہو گئے اپنے بدر سے واپس آئے تو ان کی ماں ہر سورا کا آئی کہنے لگی یارسول آپ جو ہے میرے بیٹے کے بارے میں اگر وہ جنت میں ہیں تو ہم ہاں صبر ہاں کرتی ہیں اور اگر وہ کہیں اور ہے تو میں ایسے رو ہوں گی کی دنیا دیکھ لے گی ایک روتے بیٹھے برما کو کیسے رویا جاتا ہے یہ اس وقت کی بات تھی جب کہ ممانیت نہیں آئی تھی نبی علیہ سراسام مسکرا پڑے یا ام ہارسا اے ہارسا کی ماں تم کیا جانتی ہو تمہارا بیٹا انہ جنالی جنگا تم اپنے بیٹے کے بھارے میں پوچھ رہی ہو وہ شہید ہوا میدان جنگ میں کھڑا تھا مقابلے کی تیاری کر رہا تھا کسی دشمن نے پیچھے سے پہاڑیوں سے پہاڑوں سے کے درمیان سے نیزا مانا اور تمہارا بیٹا شہید ہو گیا وہ ایک جنگت میں نہیں انہیں جنا اللہ نے اسے سینکڑوں جنتیں عطا کر دیا ہے اور سینکڑوں جنت جو عطا کیا ہے ان میں ایک جنت تو ہے جس کے لیے دنیا بے قرار ہے جنت الفردوس سردوسل میں نے دیا ہے میرے گھائیو اللہ رب العالمی یہ مقام دینا چاہتا ہے جنگ کے اندر جب حضرت عبداللہ ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے اور بری طرح سے کافروں نے شہید کیا ان کے اکلو کے دیکھے جاجر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ گھر میں نو بہنیں تھیں نو بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں اور بہت سارا کردہ لے رکھا تھا بڑے بے خراب کی قرضہ کہاں سے ادا کریں ایک دنوں دروازے پر روتے ہوئے بیٹھے تھے نبی گزر ہوا آپ نے فرمایا یا آہا تم جاویر کیا بات ہے میں تم کو روتا ہوا بڑا اداس بڑا پریشان بڑا تو یہ میں دیکھ رہا ہوں یا رسول اللہ بھی آپ کو معلوم ہے میرے پاس شہادت اللہ نے شہید کر دیا جنگ میں چند دن پہلے اور حضا و کا تردہ ان کے تھا اب میں کہاں سے, کروں اور کہاں سے اتنی بڑی فیملی کو میں پرورش کروں نے اللہ یا جرین افلا او بشروخا افلا او بشرو خا ل ہو گئی اب آخا کیا میں تمہیں بتاؤں وہ سارا سناؤں وہ چیز جس کے ذریعے رب نے تیرے باپ سے ملاقات کیا ہے تیرے باپ جب اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کا استقبال کیا بتاؤ بنا یا رسول اللہ آپ نے ساتھ نمایا سن لے یا یاد آبر مات مات اللہ اللہ دھن الامی ورائے اللہ وراہ جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر کے آج تک اللہ تعالیٰ نے جس سے بھی ملاقات کیا ہے اور جس سے بھی بات چیت کیا ہے میم آئے گا پردے کے آ لیکن مبارک ہو تیرے باپ کو جب شہید کیا گیا اور تیرے باپ کو جب اب کے سامنے کھڑا کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ جب سے دنیا بنی تھی آپ آج تک ایک ہی ہے جس سے اللہ تعالیٰ کے وہ العالمین نے پوچھا جابر تو کیا چاہتا ہے کمن علیہ بھی ہم سے ہم تجھے دے دیں گے تو تیرے باپ نے کہا مادہ معلوم ہے یا رسول اللہ نہیں آ فرمایا جب رب نے سامنے کھڑا کر کے پوچھا کہ کی کیا چاہے ہے بتا جو مانگے دے گا ہم سب دیں گے تیرے باپ نے کہا یا یار ہمیں ایک مرتبہ زندہ کر دے اسلفی سبیلے کا تاکہ پھر دوبارہ شہید ہو کر کے تیری خدمت میں حاضر ہو جاؤ صرف ایک بات کی سمانا تیرے باپ نے کیا لیکن رب اللہ نے ارشاد ساتھ اے میرے بندے تجھے معلوم ہے نا پد سب کا ہم نے پہلے ہی اعلان کر دیا ہے جو ایک مکو مر جاتا ہے ہم دو باروں اس کو دنیا میں قیامت تک نہیں لوٹاتی اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق فرمائے. پھر اس کے بعد اللہ رب العادی نے اے سور کی آیت کی وَلَا اللَّهِ جو اللہ کے رام جہاد ہے شہید ہوتے ہیں ان کو غردان نہ کہو بلکہ اپنے رب کے پاس تو زندہ ہیں اور ان کو رشک دیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ سب تو کی توفیق میں سے فرمائے الحمد اللہ وطفا وسلم وادفیٰ اما بھائی دوستو یہ حاران ہے اللہ رب العالمین سے ہم سارے ساتھی مل کے دعا کرتے ہیں نمبر ایک اہل حق کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ گلبار کرے اہل سنت والجماعت جو دنیا میں ہمیشہ سے اسلام کے علم بردار کتاب اللہ سنت رسول کے علم بردار صحابہ کرام سے محبت کرنے والے الواج مظاہرات سے محبت کرنے والے جو رہے اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ حرا بھرا رکھے اور دشمنوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اگر ہدایت کو وہ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ انہیں شکست رسیف فرمائے اور دنیا سے ان کو نیز تو نافذ کر دے جو صحابہ کو گالیاں دینے والے ہوا کرتے ہیں میرے بھائیوں اللہ رب العالمین ایک ساتھی شہید ہوئے ہیں ان کے حق میں ایک ہم لوگ دعا کرتے ہیں اللہ ان کے خدمات کو اللہ ان کی نیتوں کو قبول فرمائے اللہ ان کے لذیذوں سے درگر در فرمائے دوسری چیز میرے بھائیو یہ بڑی اہم ہے ہمیشہ ہم یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اہل و عیال کو صبر جمیل عطا فرمائے انما اجرہم گئی رہوں گے گئی رہ جو سواب بے حساب ہے اور خاص طور سے یہ چار ملکوں کے سہدا جن کا نام سر پیرس ہے نمبر ایک یہ متحدہ راہ نمبر دو بہرن نمبر تین سعودیا نمبر تین مرا کشمری ان چاروں ملکوں کے نوجوانوں نے جو قربانی دی ہے اللہ اس کو قبول فرمائے اور ان کے اہل ویال کو سب جمیل عطا فرمائے اللہ تعالیٰ انہیں بہترین خلف عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین دنیا کے اندر جہاں بھی احرا تھا اللہ ان کو غلبہ آتا فرمائے جہاں جہاں بھی دنیا کے اندر مسلمان مظلوم ہے اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی لیمن کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ظالموں کے ظلم سے بچائے اور دوبارہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک مسلم کے ملک بنائے لکھا ظالموں نے جو قبضہ کیا اور جس کو بہانہ بنا کر کے حرمین کی بے حرمتی کرنا چاہتے تھے اللہ ریسے ظالموں کو دنیا سے سنا تونابود کرے ہمارے ہاں یہاں میڈیا ہے کہ ہزار بچے گئے یہ پر اور خبروں پر کبھی بھی آپ نہ جائیں اور کبھی یہ نہ کہ مسلمان مسلمان کو مار رہا ہے مسلمان دشمنوں کو مار رہے ہیں مسلمان مسلمان کو نہیں مار رہا ہے مسلمان میرے بھائیوں سالینوں کو اسلام کے دشمنوں کو مار رہے ہیں نام لینے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا اپنے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کے تو ہی میں فرمائے ارحال عالمین جو بیمار ہو شاید فرما جو مفرود ہے ان کے قرض کو ادا کرا دے جو پریشان ہاتھ اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر دے اراحل جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس ملک کو امن و امان کا بنا دے اور دنیا کے سارے ممالک مسلمان ہیں اللہ انہیں امن و امانسی فرما اللہ تعالیٰ اللہ رئیس و دولہ کو صحت نصیب فرمائے ان کے اور ان کے کے نائبین اور و انصار کو اللہ تعالیٰ ہر بڑا آپتے محبود رکھے اور اچھے کاموں میں ان کو استعمال کرے اور جس شہر میں رہتے ہی وہاں کے حاکم حاکم شار کا شیخ سلطان قاسم حضرت اللہ, اللہ تعالیٰ صحت اور فرمائے ہر بلا ہر آفت ہر مصیبت اللہ تعالیٰ ان کو بچا رکھے اور ہمیشہ ان سے وہ کام لے جس میں دین کا ملت کا فائدہ ہے اللہ ہر ایسے ہاتھوں کو روک لے جس میں امت کا پتہ ملت کا نقصان اور مسلمانوں کی تباہی بربادی ہو ہر ایسے کام سے اللہ تعالیٰ ان کو بچانا اللہ مسلمان ان الله يأمر بالعدل والإحسان وائتاء ذي القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم واشكروا له على نعمه يزدكم ولذكر الله تعالى أكبر.